اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فی رسولا رسول جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا یسلو علیکم آیاتی جو تمہارے سامنے ہماری آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے وہ اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے ومکم یو المکم الکتاب اب اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ یو المکم معلوم تکون تعلوم اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یہ ایک عجیب انداز سے اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں یہ بات شروع کی ہے کہ کماں ارسل ناگ رکم جیسے ہم نے تمہارے درمیان یعنی اب تک بیان ہو رہا تھا قبلے کا اور اس امت میں محمدی علا صاحب وسلاط والسلام کو جو اللہ تعالی نے معتدل امت بنایا ہے اس کا بیان چل رہا تھا اسی میں اللہ تعالی نے فرمایا جیسے ہم نے, تم نے, تم، تم، ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا اس آیت کا پچھلی آیات سے تعلق سمجھنے کے لیے یہ یاد کیجئے کہ جو پیچھے آیات گزری ہیں ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس ان میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سدسلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں کی تھیں ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرما دیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے ربناسم رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کا ویو المحم الکتاب ابل حکمت ذکیم <وَيُذَكِّهِم> اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے اب ان دو دعاوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا یعنی وہ جو انہیں دعا, دعا یہ مانگی تھی کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائی ہے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ اللہ صاحب اثرات والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا جیسا کہ اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کزالک جالنا کم امتم وسطن اللہ تعالی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ صدلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ انعام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کابے کو قبلہ بنا دیا گیا اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علسد والسلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے جو بین ہی انہیں خصوصیات اور انہیں فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علسد والسلام نے ان کے لیے مانگے تھے چنانچہ وین ہی وہی فرائض یہاں پر بیان فرما دیے گئے ہیں تلاوت آیات کے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے اور ذکی تمہیں پاکیزہ بنائے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تمہیں وہ باتیں سکھائے جو تمہیں تم نہیں جانتے تھے تو یہ وہی اور صاف ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر کے لیے مانگے تھے اور ان کی تفصیل پیچھے آیات ایک سو ایک سو انتیس میں ہم تفقیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں اور وہاں یہ بتایا ہے کہ چاروں, مقا, چاروں مقاصد بیسٹ ہیں ان میں سے ہر ایک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اب اس کے بعد اللہ سبارہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فض قرونی تم مجھے لہذا مجھے یاد کرو از قرقم, میں تمہیں یاد رکھوں گا وشکرولی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو یہ مختصر سی آیت ہے لیکن امت محمدی اعلی صاحب السلط والس پر اپنے انعامات کا بیان کرنے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ اس امت کو ایک معتدل امت بنا کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے اب ایک ایسا مختصر دستور عمل اللہ تبارک وطالیہ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کو وہ اپنے پیش نظر رکھیں تو ان کی پوری زندگی اس مقصد کے تحت آ جائے گی جس مقصد کے تحت ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا وہ کیا کہ فرمایا کہ مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو میری یاد اپنے دل میں بساؤ یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اس دنیا میں اطاعت اور فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے آکام کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا گناہوں سے پرہیز کرنا یہ کام اس وقت آدمی انجام دیتا ہے اور صحیح طریقے پر وہ انجام پاتا ہے جب اللہ تعالی کی یاد اس کے دل میں بسی ہوئی ہو دیکھیے اس دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں یا نا ہوتی ہیں یا کوئی شخص دوسرے کا حق لے اوڑتا ہے یا گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا دھیان اس کا تصور اس کا ذکر اس کی یاد اس کے دل میں اس وقت نہیں ہوتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو اگر اللہ تبارک کا دھیان انسان کے پاس کے ذہن میں موجود ہو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس یاد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے اور ان کاموں سے بچتا ہے جن سے انہیں بچنا چاہیے اس لیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ مختصر سا حکم کہ مجھے یاد کرو یا مجھے یاد رکھو یہ انسان کی زندگی کو سوادنے کا بہترین دستور العمل ہے کہ تم مجھے یاد کرو میرا ذکر کرو اور اس ذکر کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وشغرو لی ولا یہ یعنی ذکر کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے اس گرد پھیلی ہوئی نعمتوں کا تصور کرو جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی ہیں تمہارا جسم ہے تمہاری آنکھ ہے تمہاری कا, تمہارے کان ہے تمہاری ناک ہے تمہارے اعضا جو صحت مند طریقے پر کام کر رہے ہیں وہ ہیں اور جو تمہیں رزق مل رہا ہے جس انداز سے مل رہا ہے اور تمہارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے اس کا تصور کرو کہ یہ اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک وطالیہ کا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے جب انسان اللہ تبارک تعالی کہ نعمتوں کا تصور کرتا ہے اور چاروں طرف جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں ان, کے ان کو سوچتا ہے کہ یہ کس نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے اشتق کے بغیر عطا فرمائی ہے تو بے ساختہ اس ذات سے کا شکر بھی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں آتی ہے اور پھر اس کا ذکر بھی اس کو کرنا وہ کرتا ہے تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے پوری زندگی کو اللہ تبارک وطالیہ کے تاب فرمان بنانے کا ایک آسان نسخہ یہ تجویز فرما دیا کہ مجھے یاد کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو سوچ سوچ کر اس پر شکر ادا کرو جتنا شکر ادا کرو گے تو دوسری جگہ پرانے کریم میں وعدہ کیا ہے کہ ل ان شکر تم اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا تو ولا تک اور تم میری نا نہ کرو تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا وضاحت جملہ ہے لیکن انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ایک بہترین نسخے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے اور وہ ایک محبت والے انسان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کیا فرمایا کہ فزکرونی ازکر کو یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے یا میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میں تمہارا ذکر کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کا ذکر فرمائے اپنے بندے کو یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ذکر کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اکیلے میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت اور لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے ایسے جماعت کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں جو اسے بے چارے یعنی فرشتوں کی جماعت تو یہ کہنا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ بڑا عظیم انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمایا ہے اور اس کی بدولت ہماری پوری زندگی اللہ تعالی کے احکام کے مطابق بن سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے